صاحب کہ یہ جو بڑی مبارک راتیں ہیں چھبے برات اسی طرح للت پر کی رات اگر ایام ہوں خواتین کے خاص ایام جو ہیں تو ان دنوں اس اور یہی رات ان دنوں میں آ جائے تو اس, اس بارے میں ارشاد فرما دیجئے تو ذکر یعنی کیا, خا... کیا خاتون کیا کریں یعنی جاگنا بھی ضروری ہے اور ان کے لیے کیا بہتر ہے اس بارے میں بتا دیجئے دیجیے جداک ہے ہاں جی وہ جاگیں اللہ کا ذکر کریں دعائیں مانگیں صرف قرآن نہیں پڑھ سکتی نماز نہیں پڑھ سکتی اس کے علاوہ رب کا ذکر کریں وہ تصویحات پڑھیں اور جو کر سکتی ہیں وہ کریں صرف قرآن نہیں پڑھ سکتی نماز نہیں پڑھ سکتی اور وہ آیتیں جو خالصتاََ دعا کے طور پر استعمال ہو سکتی ہیں وہ دعائیں بھی آیتیں بھی بے بنیت دعا وہ بھی ان کو پڑھ سکتی ہیں تو یعنی مسلے پر چاہے بیٹھ جائیں اور ذکر اذکار کریں تصویرات پڑھیں ان کو اس کا سواب ملے گا جو ساتھ دوسری نماز، عورتیں نمازیں پڑھیں ہیں قرآن پڑھیں ہیں تو ان کو بغیر پڑھے اس کا سواب مل جائے گا کیونکہ یہ شری علت ہے اور یہ شریف ہے کہ جب شری علت بنتی ہے تو آگے پیچھے جو عمل کرتا ہے وہ نہ عمل کرنے کے بعد بھی اس کو سواب مل جاتا ہے جیسے ایک آدمی بیمار ہے نماز پڑھتا تھا روزہ رکھتا تھا لیکن بیماری کی وجہ سے وہ پوری نماز نہیں پڑھ سکا روزہ نہیں رکھ سکا تو اس کو سواب بارہ لوگ اس کا مل جائے گا اگرچہ وہ صرف فرض پڑھتا ہے نفر چھوڑ دیتا ہے تو ان کو نفروں کا بھی سواب ملے گا پہلے جو تفریحات پڑھتا تھا اگر بیماری کی وجہ سے چھوٹ گئی تو ان کو ان کا پورا سواد ملے گا یہ رب جندہ مجدور کہیں سے بڑی ہی کرم نوازی ہے امت محمد اللہ صاحب سلاۃ وسلام پر وہ بہنیں جو ان دنوں میں نماز نہیں پڑھ سکتی قرآن نہیں پڑھ سکتی وہ تصویر ہاتھ پڑھیں تو جو ان کے ساتھ نماز پڑھیں گے ان کو بھی اس کو نماز،, نماز،, نماز کا سواد ہو جائے گا جی حسین الحمن بھائی ہیں تو وہ تو شیل